بسم الرحمن الرحیم اللہ اللہ من من اللہ قال رسول وسلم کتاب میم حرف ولاکن اکولو الف حرف ولام الحرف و میم الحرف اوکمال صلی اللہ علیہ وسلم تو بشراہ صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي علی عمری وحلۃ لسانی یفقہ قَوْلِي ربی يَسِّرْ وَلَا عسر و تمخیر آمین, آمین یا رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھا ایک حرف بھی جس نے قرآن کا پڑھا فَلَهُ حَسَنَةٌ حسن تو اس کے لیے ایک نیکی ہوگی اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا آپ نے مزید فرمایا ول حسنت بھی اشری امسالیہ اور وہ ایک نیکی جو ہے اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ہوگی یعنی ایک حرف قرآن سے آپ پڑھیں تو آپ کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور پھر آپ نے مثال جو دی وہ بڑی نوٹ کرنے والی ہے آپ نے فرمایا کہ لا اکولو الف لام میم حرف میں الف لام کو ایک حرف نہیں کہہ رہا سوزو بکر الف لام آتا ہے نا شروع میں تو آپ نے کہا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے ولاکن الف ان حرف الف ایک حرف ہے و لام حرف لام دوسرا حرف ہے و میم ان حرف میم تیسرا حرف ہے گویا آپ قرآن سے الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کو تیس نیکیاں مل جاتی ہیں اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمائے اوکے جی اور سب سے دلچسپ بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں مثال کس چیز کی دی ہے آپ نے مثال دی ہے اس لفظ کی جن کے معنی مجھے اور آپ کو نہیں آتے علی بلامیم کے معنی ہمیں پتہ नहीं. نہیں نا بے معنی نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کے معنی ایسے ہی ہے نا تو آپ نے مثال ہی ایسی دی کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا پھر بھی تمہیں اجر ضرور ملے گا تو یہ قرآن کا ایک پلس پوائنٹ ہے ہاں قرآن اللہ نے نازل کس لیے کیا یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ہد الناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہاضا بلاغ الناس یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف وہ ہوں گے جن میں اللہ کا ڈر ہوگا اس لیے شروع میں فرما دیا ہدل المتقین یہ متقین کے لیے ہدایت بنے گا جن کے اندر خوف ہی نہیں ہے نا انہیں ہدایت نہیں دے سکتا دیکھیں جو ڈرتا ہے وہی وہ بچنے کی کوشش کرے گا نا آپ اگر سانپ سے نہیں ڈرتے میں کہوں جی سانپ آ گیا تو آپ بیٹھے رہیں گے اسی آپ کہیں گے کر لے سانپ کیا کر لے گا میرا لیکن اگر آپ شام سے ڈرتے ہیں تو آپ اور کچھ نہیں تو ٹانگے تو اوپر ضرور کریں گے نا اپنی تو قرآن ہدایت دیتا ہی اسے جس کے اندر خوف ہے جس کے اندر خوف نہیں ہے نا اسے ہدایت نہیں ملتی لہذا ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وعایت نازل کی نا کہ جہنم کے بارے میں کہ اس پہ انیس فرشتے مقرر ہیں جہنم کے 19 فرشتے مقرر ہے تو اس نے کہا تھا کہ یار چار پانچ کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک ایک کو قابو کر لے بے خوفی اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اسے ہدایت نہیں ملی حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی تھی حضرت عمر کے لیے بھی اور ابو جہل کے لیے بھی اللہ ان دونوں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے اٹ کہ ابو جہل میں بھی کوالٹیز تھیں کوالٹیز تھیں تو اللہ, ہے نا. اللہ اس میں سے ایک اسلام کو تکویت دے لیکن دعا کس کے حق میں قبول ہوئی حضرت عمر کے حق میں اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے جب حق آیا تو پھر انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اسے قبول کر لیا پہلے انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا لیکن جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے پھر ایک لمحہ نہیں لگایا بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے ہدایت ہدایت حاصل کرنا گائیڈنس وہ عطا فرمائے باقی یہ عجر برکت سب اس کے ایکسٹرا فوائد ہیں وہ تو ملتے رہیں گے آپ کو ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملتا ہے دیکھیں ہر شخص ہم سے جاتا ہے نیکیاں اکٹھی کرنا اس سے آسان فارمولا نیکیاں اکٹھی کرنے کا ہو سکتا ہے ارے لام نیم پڑھنے سے آپ کو تیس نیکیاں مل گئیں تو سوت الفاتحہ پڑھ کے بتائیں مجھے کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جائیں گی پھر آپ دیکھیں اگر آپ ایک رگو پڑھ لیتے ہیں تو کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جائیں گی آدھا بارہ پڑھتے ہیں پورا پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جاتی ہیں تو نیکیاں اکٹھی کرنے کا اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہے جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا پھر ان اللہ تعالی آپ کا شوق اور بڑھے گا پھر آپ اسے سمجھنے کی طرف آئیں گے پھر آپ عمل کی طرف آئیں گے پھر آپ کے سامنے جب حق باتیں آ جائیں گی پھر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے اور یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوگا جو مسلمان کو دیا گیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کے فرمائے میں جی عدد ہم نے شروع کیا ہوا ہے عدد اسم کا وہ پہلو ہے جو ہمیں اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے سے مراد اسم کا واحد یا مصنع یا جمع ہونا ہے عربی زبان میں اردو انگریزی میں دو ہی ہوتے ہیں واحد جمع لیکن عربی میں واحد ایک کے لیے مصنف دو کے لیے اور جمع دو سے زائد کے لیے تو واحد مصنف بنانا آپ کو آ گیا آپ کو کوئی بھی لفظ دیا جائے آپ نے آنی اور آئنی لگا کے مصنف بنا دینا ہے ٹھیک اوکے جی اب ہم آتے ہیں جی جمع کی طرف جمع جمع ہم ذرا ایک مثال سے سمجھیں گے اور پھر آپ کو ان اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی بات دو منٹ میں ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے آپ سب لوگوں نے پانچویں کلاس پڑھی ہوئی ہے نا سب پانچویں میں گئے تھے نا ذرا ایک مطلب پانچویں کلاس میں چلے جائیں سب پانچویں میں چلے جائیں چلے گئے پہنچ گئے ذرا اپنے آپ کو تصور کریں آپ پانچویں کلاس میں بیٹھے ہیں پانچویں کلاس میں بیٹھے ہیں اور پانچویں کلاس میں ہوتے ہوئے اب میں پانچویں کلاس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ پی ایچ ڈی کی باتیں کرے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ پانچویں کلاس میں بیٹھے ہیں اور استاد آپ سے کہتا ہے بچوں کتاب لفظ کی جمع بتاؤ تو بچہ پانچویں والا کیا جواب دے گا کتابیں یا کتابوں یہی جواب دے گا نا کہ کتابوں یا کتابیں اب آپ بڑے ہو گئے صحیح آپ یونیورسٹی لیول پہ آ گئے اب ٹیچر آپ سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے آپ کہیں گے جی کتب ٹھیک اب ابھی بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں کتب کتب اب آپ کتابیں یا کتابوں نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کتب اوکے جی کتب بھی جمع ہے کتاب کی اور کتابوں اور کتابیں بھی جمع ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا پھر پانچویں جائیں ذرا ایک مطلب پھر. چلیں نبی پانچویں میں نبیوں نبییں بنتی ہے نبییں نہیں بنتی اس کا مطلب ہے یہ والی جو جمع ہے نا یہ استعمال ہوتی ہوتی ہے یہ ہر ایک کی استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا دروازوں تو ہو جاتی ہے دروازے کبھی نہیں ہوتا فالو کر رہے ہیں نا اچھا اب جب بڑے ہوئے تو نبی کی جمع آپ کے سامنے کیا آئی انبیاء تو نبی کی جمع نبیوں بھی ہے اردو میں اور نبی کی جمع انبیاء بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں اوکے جی بس یہیں سے آپ کو ان اللہ تعالی جمع سمجھ میں آجے جائے گی عربی زبان میں جو پہلی جمع ہے نا کتابوں اور نبیوں والی یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک فارمولے کے تحت بنی ہے اس میں فارمولہ انوالو ہوا ہے نا کہ واحد اس میں آپ نے کاپی کیا اور آگے وہ اور انہوں نے ایڈ کر دیا صحیح اور یہ والی جمع جو ہے اس کا فارمولہ نہیں ہے کلیئر ہو گیا تو یہاں پر ہمارے سامنے جمع کی دو اقسام آ ایک جمع وتھ فارمولا اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولا اوکے جی عربی زبان میں آپ کے سامنے جمع کی دو اقسام آئیں گی ایک ہوگی جمع وتھ فارمولا اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولا جو جمع وتھ فارمولا ہوگی نا اس کو عربی گرامر میں کہیں گے جمع سالم کیا کہیں گے جمع سالم وتھ فارمولا کو کیا کہیں گے جمع سالم اور جو ود آؤٹ بنے گی اسے کہیں گے جمع مکسر جمع مکسر مکسر کے مانا ہوتے ہیں بروکن ٹھیک ہے یعنی ایسی جمع جس میں واحد اسم کو توڑ دیتے ہیں آپ جمع بناتے ہوئے صحیح یعنی کتاب لفظ آپ نے کتاب کو توڑ دیا نا کتاب توڑ دی نا آپ کہیں کہاں ٹوٹی ہے الف نظر آ رہا ہے کتاب کا تو اس کا مطلب نے کتاب کو توڑ دیا نبی نبی لفظ ایکچول تو نہیں رکھا نا آپ نے شروع میں الف لگا دیا اینڈ پہ الف اور حمزہ لگا دیا جبکہ کتابوں میں آپ نے کتاب کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا نبی کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا تو اس حوالے سے عربی زبان میں جمع کی کتنی اقسام ہیں دو, دو, دو. کون کون سی جمع, جمع سالم جمع مکسر جمع, جمع سالم وہ جمع ہوگی جو ایک فارمولے کے تحت بنے گی جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس کا کوئی فارمولا نہیں ہوگا اچھا جس کا فارمولا نہیں ہوتا وہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں. ایسی ہے ایسے ہی نا لیکن آپ کو اتنی جمع مکسریں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں عربی میں میں آپ کے سامنے کچھ لفظ بولتا ہوں اور آپ سے اس کی جمع بنواتا ہوں آپ دیکھیں بنائیں گے اور وہ جمع مکسر ہی بنے گی اور وہ سارے عربی کے لفظ ہیں یعنی جمع مکسر فارمولا نہیں ہے تو ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے یہ ہماری ویکیبلری سے ہی بڑھے گی لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو بے شمار جمع مکسریں آتی ہیں مثلا میں آپ سامنے لفظ بولتا ہوں مجھے بتائیے جی ایک لفظ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہے لفظ عربی کا ہی شجر اشجار. شجر کی جمع آپ کیا بولتے ہیں اشجار, اشجار. شجر کی جمع اشجار اوکے جی تو شجر سے اشجار جب آپ نے بنایا تو شجر ٹوٹ گیا نا تو جمع مقصر آپ کو آتی ہے اوکے اور میں آتا ہوں جی میں کہتا ہوں جی مرض امراض میں کہتا ہوں باب ابواب میں کہتا ہوں فیل افال میں کہتا ہوں حرف حروف حرف حروف میں نے کہا اسم اسماں اسم. یہ اسم. سارے اسم. اس عربی کے لفظ ہے دی. جن کی جماع آپ کو آتی ہیں میں نے عربی میں کہا کتاب کتب قبر کبور میں نے کہا خبر کہا اخبار یہ سارے عربی کے لفظ ہے میں نے آپ کے سامنے لفظ بولا عالم آپ نے کہا جی علماء میں نے کہا شہیدا شہدا میں نے کہا فقیر فکرا میں نے کہا غریب آپ نے کہا جی غوراب ٹھیک ہے قربانی غوراب میں نے کہا امیر میں نے کہا استاد اساتذہ سمجھ آ رہی ہے یہ ساری جمع مکسرے ہیں اور یہ عربی کے لفظ سارے آپ کو آتے ہیں نا میں نے کہا درس دروس ٹھیک ہے درس کی جمع دروس ٹھیک میں نے کہا مدرسہ مدارس میں نے کہا مسجد مساجد میں نے کہا مذہب یہ کے لفظ ہے سارے عربی کے لفظ ہے اور جب مقصرے آپ ہی بنا رہے ہیں میں تو نہیں بنوا رہا کہیں تھوڑا بہت آپ کو ذرا سا ہوا ہے تو پتہ نہیں اور اتنی میں آپ کے اندر سے نکلوا سکتا ہوں جب وہ مکسرے جو آپ کو آتی ہیں ہاں آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے جمع مکسر کا کہ جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا یہ آپ کو پہلے سے یاد ہے کچھ نئی اور یاد کر لیں گے ٹھیک ہے وہ ہماری کیبلی ان پڑھتی بڑھتی جائے گی تو جمع مکسر میں نے آپ کو پڑھا دی جمع مکسر کلیئر ہو گیا اب ہمارے جمع سالم کی طرف جو کہ ود فارمولا ہوگی اوکے جی جمع سالم جمع سالم وہ جمع ہے جس میں فارمولا لگتا ہے جمع سالم مذکر کا الگ فارمولہ ہے مونس کا الگ فارمولہ ہے مصنح میں ایسا نہیں تھا مصن میں ایک ہی فارمولہ لگ گیا تھا نا اب آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جہاں جب آپ کو عربی آنی شروع ہو جائے گی نا تھوڑی تھوڑی تو عرب لازمی میں کوئی نہ کوئی نا بیچ میں ایسی چیز ڈالے گا کہ آپ کو گھمائے کہ نہیں میری زبان ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کا ہر چیلنج قبول کرنا ہے انشاءاللہ اور اس کو سیکھتے جانا ہے سیکھتے جانا ہے سیکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ یاد میری اچھی طرح بات رکھ لیں کہ جیسے آپ کو لگے گا نا مجھے آگے کوئی ایسا پوائنٹ ارب مارے گا بیچ میں آ کے کہ آپ کا وہ حوصلہ توڑنے کی کوشش کرے گا لیکن انشاءاللہ شاء ہم نے اس کو سیکھنا ہے تو جمع سالم مذکر کی الگ فارمولہ کے تحت بنے گی اور مونس کی الگ فارمولے کے تحت پہ لگے گی اوکے جی یعنی دو فارمولے ہوں گے ایک مذکر پہ لگے گا ایک مونس پہ لگے گا اب جو آپ نے بات نوٹ کرنی ہے نا اچھی طرح اچھی طرح سمجھ لیں بہت اہم ہاں پوائنٹ ہے یہ جو جمع سالم مذکر ہے نا جمع سالم جمع سالم جو مذکر ہے نا جمع سالم مذکر یہ نا 99% صفات کی بنتی ہے جمع سالمزر کس کی بنتی ہے 99% صفات کی بنے گی صحیح ہے یعنی وہ فارمولہ آپ نے کس پہ اپلائی کرنا ہے صفت ہوگا تو جمع سالم والا فارمولا اپلائی کرنا ہے یہاں آپ گڑبڑ کریں گے لیکن ان اللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی تو مجھے اب کوئی صفت والا لفظ چاہیے جس کی میں نے جمع سالم بنانی ہے مذکر تو مسلم لے لیتے ہیں مسلم صفت ہی ہے نا مسلم اور کوئی صفت بولے طیب, طیب. آبد ماشاء اللہ یہ ساری صفات ہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ صفت کیا ہے اور سفت کتاب صفت ہے نہیں نا بس ویری گڈ اب ان کی ہم نے بنانی ہے مسالم اور یہ سارے مذکر ہیں مذکر ہی ہے نا سمپل فارمولا بہت آسان بہت آسان کاپی کریں دو جگہ پیسٹ کر دیں کاپی کر لیا ایک جگہ پیسٹ ہو گیا دوسری جگہ پیسٹ ہو گیا اوکے okay جی ہو گیا پیسٹ کرنے کے بعد پہلی جگہ جہاں پیسٹ کیا نا پہلی جگہ آخری ہر پر پیش لگا کر وا اور زبر والا نون لگا دے مسلم سے کیا بن گیا مسلم اونا مسلم سے کیا بن گیا مسلی مونا اور دوسری جگہ آخری ہر پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ لگا دے کیا بن گیا مسلم تو مسلم کی دو جمع بن گئی جس طرح دو مسن بنے تھے نا مسلم کی جمع دو بنی کیا مسلم مسلمینا مسلم کے مانا ہے ایک مسلمان مسلم کے دو سے زائد مسلمان دو مسلمان نہیں دو سے زائد کیونکہ دو کے لیے تو مسلمان ہی ہے نا اور مسلمینا کے معنی بھی دو سے زائد مسلمان ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا جا کے لیکن دو جمع سالمہ آپ کی بن گئی کی اوکے جی فارمولہ پھر سمجھ لیں کیا فارمولہ ہے جو آپ کا صفت کا لفظ ہے نا مذکر صفت لفظ ہے اس کو آپ نے کاپی کر کے دو جگہ پیش کر لینا پیش کرنے کے بعد آخر پہ پیش لگا کر وا اور نور زبر نا دوسری جگہ زیر لگا کر یا اور نور زبر نا یہاں بھی آپ کو دو آوازیں ملیں گی ایک ہوگی اونہ ایک ہوگی اینا ایک ہوگی اونا ایک ہوگی اینا مسنا کی دو آوازیں کیا تھیں آنی اینی آنی آنی اینی اس کی کیا آوازیں ہیں اونا،, اونا اینا اوکے okay, جی سمجھ آ گیا کوئی مشکل نہیں تھا جی صالح کی بنائیں جی جمع سالح تیے طیب تیے طیبینا عابد آبدونا آبدینہ خالد, خالد خالد اونا خالدینہ خالد خالد قرآن میز بھرا ہوا خالدینہ فیح ابدا ٹھیک ہے جی جی ذاکر ذاکر اونا ذاکرینا شاہد شاہد اونا شاہدینا شاہد ناصر ناصرونہ ناصرونہ ناصرونہ ناصر اولا ناصر یہ ساری صفات ہیں آپ کو اپنے فیملی ممبرز نظر آ رہے ہوں گے اس میں ٹھیک ہے عربی میں یہ ساری صفات ہیں ناصر شاہد خالد راشد زاہد یہ ساری صفات ہیں عابد اوکے جی یعنی عبادت کرنے والا اچھا زاہد دنیا سے بے رغبت تی اختیار کرنے والا زہد اختیار کرنے والا تو اس طرح خالد ہمیشہ رہنے والا اس طرح معنی نے جی سائم سائے مونا سائمینا سائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والا سائم ٹھیک ہے ہمارے نام ہوتے ہیں سائم ہونا سائم مونا سائمینا حافظ حافظ اونا حافظ اینا. اونا اینا کلیئر جی کوئی مشکل تھا چلے اگر مشکل نہیں تھا تو بنائیں گے آپ جی کتاب کتاب او نہ کتاب ہی نا ویری گڈ بس سمجھ آ نا پوائنٹ کتاب صفت نہیں ہے مذکر ہے آپ تو ماشاءاللہ بنا دیں گے نا آپ تو ذہین لوگ ہیں صحیح ہے آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن خیال کرنا ہے کہ جو صفت نہیں ہے نا اس کی جمع مکسری بنتی ہے کتاب کی کتب اس لیے بنائی تھی ہم نے کلیئر جی اچھا جی میں کہوں جی کرسی تو آپ بنا جی کرسی یو نا کرسی بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح لیکن عرب نہیں بنائے گا تو یہ 99% صفات کی بنے گی کلیئر ہوگی اور سمپل سا فارمولہ ہے اور اتنا پکا فارمولا ہے اتنا پکا فارمولہ ہے اتنا پکا جس سے ہم اردو میں دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم واحد اس جو اس کے آخر میں وا اور ننگنا ٹھوک دیتے ہیں نا کتاب کتابوں ٹھیک ہے کرسی کرسیوں یہاں تک کہ ہم انگریزی میں بھی روڈ روڈوں ٹھیک ہے روڈیں روڈیں ٹوٹی پڑی ہیں ہمارے شہر کی ہے نا روڈوں پہ اتنا پانی کھڑا ہے تو ہم تو روڈ کو نہیں چھوڑتے اچھا نوٹس نوٹسوں ٹیچر ٹیچروں ٹیچروں نے پڑھایا ہی نہیں ہمیں ابھی سارے لفظ انگریزی کے ہیں لیکن ہم نے فارمولا پکا ڈالا ہوا ہے وہ اور نور گن والا اوکے تو یہاں پر آپ نے فارمولا پکا کر لینا ہے اوکے جی جما سالم مذکر کور ہوگی ہوگی کور آ جائے جمع سالمونس کی طرف جمع سالم مونس جو ہے نا جمع سالمونس ایک تو یہ صفات کی بنے گی اور دوسرے اس لفظ کی بنے گی جس کے آخر میں گولتا ہوگی گولتا والے الفاظ ٹھیک ہے گولتا والے الفاظ چاہے وہ صفات نہ ہو بات سمجھ میں آ گئی دونوں کی ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو سمجھ رکھ دیتا ہوں مسلم دیکھیں جی جو مسلم ہے یہ صفت ہے نا مسلمہ صفت ہے نا مجھے بتائیے جناح جو ہے یہ صفت ہے کوئی نہیں ہے نا لیکن اس کی بھی جمع سالمی بنے گی اس لیے میں نے کہا کہ صفات کی بھی بنے گی اور گولدا والے الفاظ کی بنے گی اور رولز ہوتے ہیں نا وہ 99% ہوتے ہیں ذہن میں رکھے گا رولز کبھی بھی 100% نہیں ہوتے ایکز اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسپشن پرو دا رولز جب تک ایکسپشن نہیں آتی آپ کو بات کلیئر نہیں ہوتی تو اس سے جب بھی کوئی رول پڑے نا تو نائنٹی کے حوالے سے پڑھا کریں کہ نائنٹی نائن پرسینٹ رول ہوتا ہے ہنڈریڈ رول نہیں ہوتا اور عربی میں تقریباً آپ کہہ لیں گے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن رولز ہوتے ہیں عربی زبان ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ کو اتنی ایکوریسی اور کسی زبان میں نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے زبان کو کیوں منتخب فرمایا اپنے رسول سسم کو کیوں یہ زبان پیدا کیا پھر اللہ نے جنتیوں کی یہ زبان کیوں رکھی یہ ان اللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں پتا چلنا شروع ہو جائے گا ان اللہ تعالیٰ تو مسلمہ صفت ہے جبکہ جنا صفت نہیں ہے دونوں کی بنے گی اچھا جی اس کو آسان فارمولا ایک بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر گولتا والے اسم کی بنے گی اچھا جی اس میں سمپل سا فارمولا ہے کاپی کریں کاپی کریں ایک جگہ ہی اوکے کاپی کرنے کے بعد گولتا ہٹا دیں ہٹ گئی گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تال لگا دیں مسلمہ مسلمات جنہ جنات, جنات. جنات. پرانے مجید میں خراب ہے اوکے مشکل تھا سمپل گولتا ہٹائی الف اور لمبی تال لگا دی بولوںفظ ہاں جی صالحہ صالحات آبدہ آبدات آبدا. آبدا. آبدا. آبدا. آبدا. خالدہ آبدا. خالدات طالبہ طالبات استعمال کرتے ہیں نا اوکے جی شاہدہ شاہدات مومنا مومنات اوکے ذاکراہ ذاکرات ناصرہ ناصرات جن کی پر نہیں آتا تھا, لیکن جنات اس کی جیس ہاں جنات جو ہے نا وہ اصل میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جنات لفظ عربی کا نہیں ہے ٹھیک ہے منل جنتی وناس ج اس کی جب ہی عرب استعمال کرتا ہے سورت so, الناس میں اگر آپ دیکھیں نا ہاں جنہ کی جنات آ رہی ہے لیکن جنات ہم اردو میں بولتے ہیں کیونکہ اردو اصل میں میں نے جیسے کہا نا کہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے تو جنات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا جنہ ملے گا آپ کو جن ملے گا یا جنہ ملے گا وما ما خلط الجنا و انسا اللہ من الجنتی والناس ناس تو جنات نہیں ملے گا آپ کو جنات مل جائے گا اوکے جی ہو گیا جی کوئی مشکل نہیں تھا اب آپ ماشاءاللہ اللہ اس قابل ہو گئے کہ اسم کو مذکر مس واحد مسنا جمع کے ادوار سے قابو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں اب آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا یہی بورڈ پہ صحیح؟ آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا آپ نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے نا اس پہ اپلائی کر کے تو اپنا جائزہ لے لیں گے وہ جو کہہ رہے تھے نا سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے صرف اور کوئی آپ کو پتہ ہے نمبر نمبر کوئی نہیں ہے اس کے تو بسم اللہ کون سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا ایکسیڈنٹ یہ کانفیڈینس چاہیے مجھے اس کے علاوہ جو پہلے کھڑا کرتا ہے اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی تیار ہے جی آپ نے مزم مارس پڑھا تھا پڑھا تھا نا بس پھر ٹھیک ہے کیونکہ یہ نہ میں نے سوال آپ سے پوچھنا ہے نا لفظ آسان میں ہاتھ کھڑا کیا تو آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں جی مسلم مسلم لفظ کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں آپ نے جواب دینے ہیں اس کے پہلا سوال یہ ہے مجھے بتائیے مسلم لفظ جو ہے اسم کے بارے میں سوال ہے تو اسم کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہوگا نہیں وہ تو اس کی ہوگی نا اگر کوئی پوچھتا ہے یہ مونس کیوں نہیں ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے شاپش اس کا آسان جواب دیکھیں سن لے سب اس کا آسان جواب یہ ہے کہ مونس اس لیے نہیں ہے کہ مونس کی جو پکچر ہمیں بنائی تھی نا اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا بس ٹھیک ہے سوال دوسرے پہ ڈال دیں کہ جو پکچر تھی نا مونس کی اس میں فٹ نہیں بیٹھتا اب وہ خود ہی پکچر ڈھونڈتا پاس میں آ گئی مسلم مذکر ہے مونس کیوں نہیں ہے اس لیے کہ مونس کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا دوسرا سوال آپ سے ماشاء اللہ دس نمبر ہو گئے آپ کے دوسرا سوال یہ بتائیے مسلم اس میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہے نام میں آ رہا ہے صفت میں آ رہا ہے یا پروناؤن میں آ رہا ہے صفت میں آ رہا ہے ایکسلنٹ دوسرا جواب بھی ٹھیک ہو گیا ان کا تیسرا سوال اگر یہ صفت آپ نے کہہ دیا صفت میں آ رہا ہے تو صفت میں ہمیں پتہ ہے مذکر کا مونس بن جاتا ہے تو اس کی مونس کیا بنے گی مسلمہ ایکسلنٹ تین سوال ٹھیک ہو گیا ویری گڈ چوتھا سوال آپ سے مسلم واحد ہے مسنا ہے یا جمع واحد ہے اگر یہ واحد ہے تو اس کا مسنا بنا دیں ایک ہی بنے گا مسلمانی ہی مسلم اگر یہ واحد ہے آپ نے مسنا بنا دیا ماشاءاللہ تو اس کی مجھے بتائیے جمع جو ہے وہ سالم بنے گی یا مقصر بنے گی سالم بنے گی کیوں نہیں کیوں شاپ کا جواب دیا ہے کیوں کیونکہ جمع سالم صرف آپ کی بنتی ہے 99% اور یہ صفت ہے آپ نے پہلے ہی بتا دیا سے ٹھیک ہے نا تو اس کی جمع سالم بنے گی جمع سالم بنا دے کتنی ایک بنے گی تو بنائی ہیں یار مسلم اونا مسلم اوکے ہو گیا ماشاء اب جو مسلم کی آپ نے مونس بنائی تھی مسلمہ مسلمہ کا مسن بنا سکتے ہیں مسلمہ کا مسنا جی یعنی یہ مسلمہ ہو گیا نا اس کی آپ نے مونس بنا دی یہ اب اس کا مسنا بنائے مسلمہ تانی مسلما تئنی پانچ نمبر کاٹ نے ٹھیک ہے اچھا جی اب مجھے بتائیں اس کی جمع بنا سکتے ہیں اس کی جمع بنایا شابش کیا کرنا ہے گولتا ہٹا کے اور لمبی تا لگانی ہے گولتا ہٹا کے اور لمبی تا لگانی ہے مسلم مات. اوکے جی ماشاء ایکسیلنٹ ورک ایکسیلینٹ ورک شابش جی نیکسٹ جی تیار ہیں جی ماشاءاللہ لیں جی اب ہم بات کریں گے جی مؤمن لفظ پہ جی, مومن لا مذکر ہے بونس ہے مذکر ہے صفت ہے یا نہیں ہے صفت ہے ماشاء اللہ ایمان لانے والا ٹھیک ہے نا مومن کو معنی ہے ایمان لانے والا صفت ہے ایکسلنٹ ہاں جی مزکر ہے بونس بنے گی اس کی بنائے مومنہ مومنہ اس کی بونس بن گی ویری گڈ مومن کا مسنا کیا ہے مومنانی مومن عینی مومن, مومن, مومن, مومن کی جمع کیا مومن ہے مومنونا مومنی مومنا کا مصن کیا ہاں ہاں مومنا تانی تینی اور مومنا کی جمع کیا ہے مومنا ایکسیلنٹ ایکسلنٹ جی ساکب آپ کے لیے لفظ ہے جی آپ کے لیے لفظ ہے آپ کے لیے لفظ ہے حافظ جی مذکر پکی بات مونس کیوں نہیں ہے سیلو مونس کے پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا صفت ہے؟ صفت ہے. کیا اس کے یاد کرنے والا تو یاد کرنا ایک کام ہے اس کو کرنے والا صفت کی میں آتے تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا ماشاءاللہ تو اس کی مونس بن جائے گی بنائے حافظہ. حافظ کا مسنہ بنائے حافظ کی جمع بنائے حافظہ کا مصنع بنائے حافظہ کی جمع بنائے حافظات ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار جی ریڈی ماشاء اللہ اچھا جی آپ کے لیے لفظ ہے جی طالب جی جناب طالب کے مانا اردو میں بھی آپ بولتے ہیں طالب طلب کرنے والا طلب کرنا ایک کام ہے اس کو کرنے والا طالب اور عربی زبان میں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ عرب کے نزدیک طالب صرف علم کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو طالب مذکر ہے مونس مذکر اس کی مونس بنا لیں گے میں ایکسیلنٹ اس کی مونس بن گئی جی طالبہ طالب واحد ہے اس کا مصنف بنائیں پورا بولیں پورا اینڈ تک پورا بولیں پورا اینڈ تک ہاں طالبانی طالبانی طالبانی کا پتا چل گیا آپ کو ٹھیک ہے طالبانی طالب کی جمع بنا سکتے ہیں آپ پورا بولے کریں آخری حرکی حرکت بولا کریں ہاں طالبانہ طالبینا ایکسیلنٹ طالبہ کا مصنف بنا دیں گے پورا اور نوٹ کر لینا مسنہ دو دو بننے ہیں جمع سالم مذکر دو بننے ہیں دو دو کون سے بننے ہیں مسنہ اور جمع سالم مذکر ٹھیک ہے ہاں جی طالبہ کا مسنہ طالبہ تعین طالبات طالبہ کی جمع ہوں ہوں یہ تو بہت آسان ہے طالبات طالبات یعنی اسے ثابت ہو آپ شریف انسان ہیں ٹھیک ہے اچھا جی کلیئر جی تو میں نے کہا کہ طالب لفظ جو ہے عربی میں ایک تو چاہنے والا اس کے معنی ہوتے ہیں صحیح اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر ہم ایز اے اسٹوڈینٹ دیکھیں نا اسٹوڈینٹ تو اسٹوڈنٹ کوئی صفت نہیں ہے ایسے ہی ہے نا لہذا طالب کی عرب جمع مکسر بھی استعمال کرتا ہے تو عرب کیا کہتا ہے طلاب عرب تالم کی جمع استعمال کرتا ہے مقصر طلبا جس طرح عالم کی علماء کی تھی نا اس نے طلبا عرب تعلیم کی ایک اور جمع مکسر استعمال کرتا ہے طلبا طلبا جس طرح استاد کی اساتذہ تو یہ طلبا طلاب اور طلبا یہ تعلیم کی ہی جمع مکسرے ہیں تو جمع مکسروں میں میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کی ویکیبلری ایڈ کروائیں گی ان اللہ تو یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز تھی تو یہ ایڈ ہو گیا کہ طالب کی جمع اگر آپ چاہنے والا کے طور پر کریں تو تالیبونا بنے گی طالبونا طالبینا اور اگر طالب کو ایز اے لیں تو پھر اس کی جمع کیا آتی ہے تو لاب تو طالبا میں گولتا ہے اور طلبا علماء کے پیٹرن پہ ہے کلیئر ہوگی جی بات لیں جی نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ جیتے آ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جی آئیں جی مجھے جلدی سے بتائیے کتاب لفظ مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر ہے پکی بات ہے اچھا جی مذکر ہے لفظ کی مونس بنائے ہاں کیوں پریشان ہو گئے مونس تو ہے ہی نہیں ہے یعنی آپ کہیں غیر حیر حقیقی مذکر ہے غیر حقیقی کی غیر حقیقی مذکر ہو تو اس کی مونس نہیں بنتی غیر حقیقی مونس ہو تو اس کا مذکر نہیں بنتا ماشاءاللہ تو آپ کہیں گے کتاب کی کتابیں نہیں بننی ٹھیک ہے ماشاء ذہین تھے آپ نے بنا دینی تھی لیکن شکر ہے نہیں بنائی اچھا جی تو اس کی مونس نہیں بنے گی اوکے جی اچھا جی کتاب کا مطلب ہے ایک کتاب دو کتابیں چاہیے مجھے جلدی سے یہ ایک کتاب ہے نا دو کتابوں کی عربی پریشان ہو گئے یار اب تو مسن بنانا ہے اس کا کتاب آنی کتاب آنے کتاب آنی کتابیں کتاب کی جمع بنائے کتب جمع سالم کیوں نہیں بنائی آپ نے اگر میں آپ سے پوچھوں کیونکہ یہ صفت نہیں ہے ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں پورا سینس کر رہے ہیں جو آپ نے پڑھا ماشاءاللہ اللہ آپ سینس کر رہے ہیں جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کیسے اچھا جی نیکسٹ جی چلے آپ کے لیے لفظ ہے جی مسجد ہے مونس ہے مذکر ہے ماشاء اللہ مونس بنے گا اس کی نہیں ویری گڈ اس کی مونس کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں آپ اچھا واحد مسجد ہے دو مسجدیں ہوں تو مسجدانی عانی مسجد اور جمع اس کی کیا بنے گی مساجی ایکسیلنٹ ایکسیلینٹ جی نیکسٹ نیکسٹ شابش شابش شابش جی ساکب جی ساکب آپ مجھے بتائیے آپ جلدی سے بتائیے مجھے کہ مدرسہ مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے پکی بات ہے سوچ لیں کیونکہ دو ہی ہونا ہے تیسرا اپشن نہیں ہے بتائیں مذکر ہے کہ مونس ہے مونس پکی بات ہے مونس ہے مزکر بنائے اگر مونس تو مذکر بنائے نہیں پتا نہیں, نہیں بنے گا گول تو ہٹا دو پھر بھی نہیں بنے گا پھر بن جائے گا وہ یار نہیں بنے گا یہ کوئی حقیقی مونس ہے وہ جواب ان سے یہ آیا تھا نا جو حقیقی ہوگا مذکر یا مونس اسی کا آپرچن بنے گا مسجد کا انہوں نے بنایا مسجدہ تو مدرسہ کے کیوں مذکر بنا رہے ہیں اوکے ہاں جی مدرسہ کے معنی ہے ایک مدرسہ دو مدارس دو مدرسے ہوں جس کے دو مسلم بنائے اس کا اس کا بنائے اس کا ہاں ہاں مدرسا تانی مدرسا تئی اوکے جی اچھا جی مدرسہ کی جمع بنا سکتے ہیں بنائے اس میں ہم نے فارمولہ جو پڑا ہے وہ بھی لگ سکتا ہے گولتا ہٹا کے آپ مدرسات بھی بنا لے لیکن ارب مدرسات استعمال نہیں کرتا وہ مدارسی استعمال کرتا سمجھ آ رہی ہے کوئی بات کیوں جی کلیئر ہو رہی ہے کس کو کیا سمجھ نہیں آئی پوچھے مجھے تاکہ میں اس سے پھر پوچھوں ہاں جی کس کو سمجھ آئی سب کو آگی سب کو آگی کوئی کوشچن بس ایک منٹ میں, میں ریوائز کر رہا ہوں آج ہم نے عدد کا ٹاپک شروع کیا اور اس کو مکمل کر لیا الحمد آج ہم اس قابل ہو گئے کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے واحد مسنّہ جمع پہچان لیں گے واحد اس میں ایک کے لیے ہوتا ہے مسنا دو کے لیے اور دو سے کے لیے مسنا مذکر مونس دونوں کا ایک ہی فارمولے کے تحت بنتا ہے واحد اسم کو دو جگہ کاپی کیا جاتا ہے اور آنی اور آئینی کی آوازیں لگا دی جاتی ہیں ان کے ساتھ جمع دو قسموں کا ہوتا ہے سالم مقصر سالم ود فارمولا مکسر ود فارمولا مقصر آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہیں جو بہت ساری آپ کو یاد ہے سالم میں مذکر کا الگ فارمولا ہے مونس کا الگ فارمولا ہے مذکر سالم 99% صفات کی بنتی ہے اور مونس سالم جو ہے وہ صفات کی بنتی ہے اور گولتا والے لفظوں کی بھی بنتی ہے جب سالم مذکر میں فارمولہ اونا اینا والا ہے اور مونس والا گولتا ہٹا کے عالف اور لمبی تا کے ساتھ جی مرار صاحب پریشان کلیئر کوئی کوشچن پکی بات چلے کل انشاءاللہ تیسرا پہلو پڑھیں گے پھر چوتھا پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ جب آپ چار پڑھ لیں گے تو پھر آپ عربی میں جملے بنائیں گے ان بنائیں گے آپ صحیح اسی وقت بنے گا جب آپ نے یہ چار پہلو صحیح طرح سے پڑھ لیے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ بنا تو آپ لیں گے ماشاء اللہ ویسے تو سبحان کے اللہ کا اشد اللہ کا شکریہ جی